کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے یہ تو اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں ہے نمبر چار پہلے صورت میں اللہ نے ہجرت کا ذکر کیا نبی علیہ سلاۃ والسلام مہاراج کے حوالے سے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تین اور ہجرتوں کا ذکر کیا ہے اسحابقاب کا ہجرت ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے دین پر قائم رہنے کے لیے علیہ السلام کا ہجرت ہے علم کے طلب کے لیے ذلقر کا ہجرت ہے دین کے دعوت اور جہاد کے لیے اور فتنے کو روکنے اور تامنے کے لیے جو کہ یاجوج اور ماجوج کی صورت میں فتنہ ہے اس کو روکنے کے لیے اس نے ہجرت کیا اور ان کے آگے دیوار قائم کی صورت کا عنوان مشرقین کے شبہ کا ادارہ جو اللہ رب العالمین کے ایسے کاموں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ خر کیا عادت کام مانا اصحاب وکاف وغیرہ دور کرنے اس قسم کے واقعات سے لے لوگ شرک کا عقیدہ بناتے ہیں اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے توحید کو اللہ رب العالمین نے صورت میں ثابت کیا ہے اور تمام شکوک شبہات کا اللہ تعالی نے اضالہ کیا ہے مختلف طریقوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ للہ اللہ, اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کتاب جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب المجا نہیں بنائی اس اپنے کتاب میں کوئی کجی قرآن کریم کے عنوانات کے اعتبار سے یہ تیسرا عنوان شروع ہوا ہے پہلا عنوان صورت عام پر ختم ہو گیا تھا صورت عام سے ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ للہ یہاں ختم ہو گیا یہاں سے شروع ہوا الحمدللہ للہ صورت صباح پر صورت صبا سے چلے گا آخر تک یہ صورت صبح تک ایک عنوان ہے بسم اللہ رب العالمین نے برکات کا اپنے رحمتوں کا ذکر کیا ہے مختلف صورتوں میں شرکرد اپنے رحمانیت کا ذکر کیا ہے اس حصے میں کثرت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین بہت رحیم ہے اور یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے مقامات پر اس کو عبدیت کا اللہ تعالی نے لقب دیا ہے نام دیا ہے وہ بندہ ہے یہاں پر نزول قرآن کے حوالے سے ہیں تمام اس تاریخ کے لیے اپنے بندے پر کتاب نازل کی کتاب کی نزول کا بہت بڑا شرف ہے نا تو اس شرف کے اعتبار سے اللہ نے اس کی مقام کی شرفیت کا بھی بیان کیا کہ اللہ کی نبی کا بڑا شرف کیا ہے وہ ابدھیت ہے نورانیت نہیں ہے ابدھیت ہے فرمایا جا اللہ ہوئے وجا نہیں بنایا اس کتاب کے اندر نہیں رکھا اس کتاب کے اندر کوئی کجی کو بشارت دے ان ایمان والوں کو یا جو عمل کرتے ہیں یقیناً اچھا ہے بشارت جنہوں نے, جن کہا کہ اللہ نے ولد بنایا ہے اولاد بنایا نذیر اور بشیر ہے یہ کام اللہ کے نبی کے ذمے قرآن کے ذریعے سے پر میں مالح ہوں بھی نہیں ہے ان کے لیے اس پر کوئی علم وبا اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس نہ ان کے باپ دادا میں کسی کے پاس علم ہے اللہ کی ولدیت ثابت کرنے میں کبرت کل بہت بری ہے خطرناک بات ہے تخرج تخرجمن افواہم جو نکلتے ان کے منہ سے نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ اللہ فرمت ان کا کہنا کیا ہے نہیں کہنا ہے ان کا مگر جھوٹ یہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں فلاں اللہ کا باقی قریب ہے کہ تم کر دے باپ نے سینے کو ان کے پیچھے وہ ایمان نہیں لاتے بےحاد الحدیث اس حدیث کے ساتھ غم کے مارے افسوس کرتے ہوئے اپنے سینے کو اتنا تن کر دے کہ آپ موت تک پہنچ جائیں نہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی ہو یا نبی کو امتی ہو جب لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو انداز شرعی اختیار کرتے ہوئے لوگ بات نہیں مانتے کیوں ایسا ہے لوگ جانم کی طرف کیوں جاتے ہیں یہ تو دائی کو بھی ہونا چاہیے یہ تکلیف نبی کو بھی ہونا چاہیے لیکن ایک ایسے انداز سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور اتنا اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا کہ اللہ تعالی نے اب کی ذمہ وہ کام نہیں ڈالا ہے جس طرح لوگ بولتے ہیں نا جاہل نہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی کافر مر جائے تو اللہ اس کا ہم سے پوچھے گا کہ وہ کیوں کفر پر مر گیا ایک مجاہد ایک عالم ہے ہمارے سرحد کے وہ تقریر کر رہا تھا کہتا ہے یہ مانا نہیں ہے میں یہ مانا کرتا ہوں کہ جو بے کافر مر جائے اللہ ہم سے پوچھے گا کیا پوچھے گا یہ کیوں خود مرا تم نے کیوں نہیں مارا یہ مانا نہیں ہے کہ یہ بے غیر کے لیے مر گیا ہم ہاں اس کے ٹیکےدار نہیں اللہ نے بڑی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے تو ہم ہاں پر کیوں ڈالے نہیں ہمارا کام ہے حق بیان کرنا اللہ تعالیٰ اس حق کو اپنے واسطوں ذریعوں سے اس تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے اس کے دروغہ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ماں انتم بے مصرطف آپ ان کی نگران نہیں ہے اللہ بح نہیں ہے آپ جب نبی نہیں ہے تو ہم کون ہے کیا ہم سے اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کا پوچھے گا کہ وہ مر گیا اور بغیر کل مر گیا تم نے نہیں پہنچایا نہیں یہ بات غیر ہے ہاں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پورا کریں یہاں پر مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ ایسے اپنے آپ کو غم میں پریشانی میں ڈالنا کہ وہ شرعی حدود سے تجاوز ہو پر میں ایسا نہیں ہے بس ناراض آپ ہو سکتے پریشان ہو سکتے لیکن اتنا پریشان نہ ہو کہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے ایسا نہ ہو جیسے کہ فرمایا صورت شعرا میں اللہ کا باقی نف سکا اللہ یا مو یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ٹھیک ہے ایمان پر نبی ہو یا نبی کے ماننے والا وہ تو اظہار کرے گا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے کیونکہ وہ ایک چیز پیش کر رہے ایک حق پیش کر رہے اس حق کے آگے جب ترقی نہیں ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے کیا بات ہے انہیں جاننا مح اللہ یقیناً ہم بنائیں گے جو کچھ زمین میں ہے زینتن بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین میں ہے زینت لہا اس زمین کے لیے تاکہ ہم ان کو کون ان میں اچھا عمل کرتا ہے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے زمین میں ایک زینت کے ریس باب بنائے اور یہ ان کے لیے امتحان ہے کہ یہ کیا کریں گے وہ انالجا سائی دن جو روزہ یقین ہم بنا ڈالنے والے ہیں اس کو کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بے حد جو روزہ جو روزہ میدان جس کو چٹیل میدان کہتے ہیں صاف ستھرا میدان اور جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نیچے پار نما اور کائے نما وادیاں سب کچھ اللہ ختم کرے گا اس زمین کو پلین کرے گا پلان مکمل طور پر تو اللہ رب العالمین نے زمین کی زینت کا ذکر کیا اور یہ دہائی کے لیے ایک موسم ہے نا کہ زمین کے زینت میں آپ ان کا کام کریں لیکن اس زینت کے ساتھ جو لوگ اور اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں وہ نہیں ہٹیں گے تو اس پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے انمان تا مذکر لست فتح کر آپ صرف یہ کام کریں بس دعوت دیں اس زمین کی زینت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جیسے صورتِ ملک میں فرمایا اللہ خلاح یہ صرف ابتلاح ہے ابتلا اللہ نے اس زینت میں ہم کو ابتلاح کے لیے بھیجا حدیث میں ہے نا دنیا حلون یہ دنیا میٹا ہے اور خوبصورت ہے خزرتن خزرن سر سرسبز شاداب اور میٹا ہے وإن اللہ تعالی اللہ رب العالمین نے تم کو اس میں بھیجا ہے لیکن تو رکے مسلم کی روایت ہے تاکہ دیکھ لے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو اللہ یہ زیب و زینت اس دنیا کی ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے صفائی کریں گے آپ ہم حصبدان کا رقیم قانوم آیا تھا نہ جب آپ کیا خیال کیا ہے اپنے نے یقیناً کہ رقیم والے ہمارے عجیب نشانیوں میں سے ہے صاحب القاف اور رقیم کہاں تو آپ کو معلوم ہے غار کو کہتے ہیں غار جس میں لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں رقیم مرکوم ہے لکھا ہوا رقم کیا ہوا اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہاں پر ایک تختی لگائی گئی تھی ان کے غار پر یہ اتنے افراد تھے فلاں فلاں ان کا نام تھا فلاں دور میں یہ گزر چکے ہیں تو اصحاب القام سے بھی معروف تھے اصحاب الرقیم سے بھی معروف تھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرے قدرتوں کے عجائبات میں سے ہیں یہ کون لوگ تھے کیا سلسلت ہے ان کا حدیث میں ان کا تفصیل موجود ہے مفسرین نے یہاں وضاحت کی ہے اپنے دور میں انہوں نے مان لیا چند نوجوان تھے تھے مالداروں کے بیٹھے وزیروں مشہوروں کے بیٹے ایمان لانے کے بعد بادشاہ نے ان کو طلب کیا اس وقت کے لوگ قیامت کی منکر تھے بادشاہ نے ان کو طلب کیا بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں استقامت دے تاکہ بادشاہ کے سامنے کڑے ہو کر کہیں ہم پھسل نہ جائیں وربتنا آلہ فلو بیم اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی دعا سن کر ان کو ثابت قدم رکھا اور بہت لوگوں نے زور لگایا ان پر کہ یہ دین سے ہٹ جائے بادشاہ نے اپنے سارے کوششیں استعمال کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت بھی لوگ نہیں مانتے اور قریب ہے کہ ہم کو بھی قتل کر دیں گے تو اس میں ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کہیں غار میں پرام حاصل کرے اپنا ایمان تو کم از کم بچائے بعد جاہلوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گوشہ نشینی غار میں بیٹھنا جھوپڑی ڈال کر اس میں بیٹھ جانا مسجدوں میں نہ جانا کہتے ہیں اصحاب نے کیا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں فربات ہے جب اس نے بھی غار میں تین دن رات گزارے تھے تو لوگوں سے ہٹ گئے تھے ہم کہتے ہیں کیوں غار میں گزارے تھے تم میں ایسا کرو نا تم ایسا توحید کا مسئلہ اٹھاؤ تاکہ بادشاہ تم کو ڈھونڈے کہیں پھر چھپ جاؤ بھلے یہ تو اس وقت چھپو گے موت سے جب تم توحید کو بیان کرو گے طرح آج بھی دنیا میں ایسے مجاہدین ہیں کہ دنیا کے سارے کافر کو مطلوب ہے وہ تو وہ غاروں میں چھپے ہوئے نہیں ہوتے کیا یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ آج بھی دنیا میں کوئی توحید کا مسئلہ اٹھائے گا یہود نسارہ کے خلاف تحریک اٹھائے گا تو زمین لوگ ان پر تنگ کر دیں گے وہ پھر غاروں میں چھپیں گے ملکوں میں چھپیں گے دیہاتوں میں اور جنگلوں میں چھپیں گے ظاہر بات ہے یہ گوشہ نشینی کر لو نا یہ تو سیرت میں جائز ہے لیکن بستیوں کے اندر بیٹھ کر شرابی کبابی اور بدکار قسم کے لوگ جو آپ کو پیر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم گوشہ نشین ہو گئے ہیں گوشہ نشین نہیں ہے یہ تو عیسائیت ہے یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے گوشہ نشینی کی اور ان ظالموں نے لوگوں کے دین کے لوٹنے کے لیے گات بنائے اور اس کو گوشن کہتے ہیں لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے اسفا و طرح انہوں نے گوشن کی غار میں داخل ہو گئے اللہ نے ان کے اوپر موت تاریخ کر دی اس انداز میں کہ تین سو نو سال گزر گئے تین سو نو سال بعد میں اللہ نے ان کو اٹھایا اٹھایا ان میں سے ایک شخص پیسے لے کر جو ہم کے پاس پیسے تھے جاگنے کے بعد ایک دوسرے کے حالات کو جب دیکھتے ہیں بال دیکھتے ہیں تو بال بڑے لمبے ہو چکے ہیں داڑیاں مونچھے سر کے بعد اور جب اپنے کیفیتیں دیکھتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہیں صاف ستھرا ہیں بھوک بھی اس انداز میں نہیں ہے کہ جتنے انداز میں بال لمبے ہو گئے ہیں تو پھر تو بھوک بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا بلکہ مر جانا چاہیے تھا تو یہ ترتیب دیکھ کر تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک دن ہوا ہے یا دو دن ہوا ہے چلو اس کو تو چھوڑو جاؤ کھانے کا انتظام کرو ایک ساتھی کو پیسے دیے اور ان کو سمجھایا کہ آپ احتیاط کے ساتھ جائیں شہر میں داخل ہو جائیں اور کوئی پاک کا طلب کرے پاک غذا صاف ستھرا حرام غذا نہ ہو اور کسی کو خبر بھی نہ ہو تجھے معلوم نہ ہو جائے تیرے آنا کسی کو معلوم نہ ہو جائے ورنہ تجھے پکڑ لیں گے لا لامہ حالات کو دکھائے گا بتائے گا تو پھر ہم کو بھی پکڑ لیں گے جب ہم سب کو پکڑ لیں گے تو دین سے تیر دیں گے ہم کو کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں احتیاط کریں وہ چلا گیا پیسے لے کر ایک دکان میں جاتے دوسرے میں جاتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے پیسے تمہارے پاس ہے کون سے زبانے کا پیسے ہیں یہ تو بہت پرانا سکا ہے یہ تو دکیانوس بادشاہ کے وقت کا سکا ہے یہ تو تین سو سال ہو گئے ہیں یہ سکا یہ کیا رہے ہیں کل کے تو بات اس بازار سے ہم یہ لے کر گئے خراب ہو گیا نہیں آگے پیچھے دو چار دکان جس طرح ہوتا نا مارکیٹوں میں مارکیٹوں میں کوئی نئے آ جائے دکاندار سارے باہر نکل آتے ہیں ہمارے ہاں مارکیٹوں میں کیا ہوتا ہے روسی آ گیا چائنا آ گئے بے حایا قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو دکاندار بھی کے لیے باہر آ جاتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب تو مسلمانوں کا دور ہے وہ دور ختم ہو گیا ظلم کا دور ختم ہو گیا اب تو ظالم بادشاہ نہیں ہے یہاں پر مسلمان ہے وہ خوش ہو گئے چلو جو مسلمان بادشاہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھیوں کا پتہ بتاؤ چلو جی ہمارے ساتھ غار میں غار میں جب پہنچ گئے تو یہ بھی داخل ہو گیا غار میں اور پیچھے جی سے جب لوگ پہنچے تو یہ سب اللہ نے ان کا روح لے لیا اللہ نے فوت کر دیا لیکن اس واقعہ میں تو یہ بات بتانا مقصود تھا کہ اس دور میں بعض لوگ وہ تھے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اس لیے ان کو دکھایا یہ دیکھو تین سو سال اور تین سو نو سال شمسی اور قمری فرق کے ساتھ یہ ہم نے سلایا ان کو اور پھر میں نے ان کو زندہ کیا اب بتاؤ موت مانیں گے موت کے بعد حیات مانیں گے یعنی قیامت مانیں گے یا یعنی نہیں مانیں گے یہ ان کو ثابت کر دیا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے کہو کے اندر پناہ حاصل کیا تو انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ایمان کے بچاؤ کے لیے فرمائے اور آسان کر دے مال ہمارے, ہمارے کام میں بلائی بلائی کا راستہ مانا دین پر ہم قائم رہیں اور مشکلات سے ہم بچ جائیں امتحان نہ ہو میں ماں بچے کو سلاتی ہے نا تو اس کے کان پر آرام آرام سے زرب لگاتی ہے مارتی ہے اس کو تو وہ آرام سے سو جاتے ہیں اللہ فرباد ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر ایسا پردہ ڈالا جس طرح زرب کے معنی میں ہوتا ہے ماں اس کے لیے کیا, ہم ہم کیا جاننا ہے اللہ تو جانتا ہے ظاہر کرنا مقصود ہے یہاں پر لینا لما کا گیا ظاہر کر دیں الحزبین کون سا دو گروہ میں سے افسا زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما لبی سہم جورے ہیں مدت جتنے مدت انہوں نے وہاں گزاری ہے اس مدت کو یاد کرنے والی ان دو جماعتوں میں سے جن کے آپس میں ہیں وہ کون زیادہ ہے اس مقصد کے لیے ہم نے یہ معاملہ سارا کیا آگے آیات نمبر انیس میں وقت کے لیے ہم, ہم, ہم بیانوجوانوں کے کے کی جماعت تھی آمنو ان ایمان لائے تھے رب پر وہ ضد نہ اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھایا ہم نے زیادہ کی ان کو ہدایت میں ان کو قوت دی طاقت دی مضبوطی استقامت دی رباط کیا ہم نے نوجوانوں کا ذکر قرآن اللہ نے کیا ہے یہاں ایک تدبر کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا ادعی سا پہلے ادھئی سا بعد لیں جوانی کا عمر درمیانہ ہے نا درمیانہ عمر ہے تو بالکل یہ نوجوانوں کا ذکر اللہ نے بھی قرآن کریم کے درمیانے سنٹر میں درمیان قرآن آدھا پہلے گزر گیا آدھا پیچھے باقی ہے کا لفظ سنٹر میں آ گیا نوجوانوں ذکر کے کے ذکر ساتھ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ وہ مسم ہے انسان کی زندگی کا کہ اس میں دین کا کام جہاد کا کام جتنا کر سکتے کرے زور لگائے اپنے اس وقت کو اللہ کے دین پر صرف کرے دعوت پر صرف کرے علم کے سکھنے پر صرف کرے جہاد پر صرف کرے یہ بنیادی عمر ہے یہ یہ اصل ہے انسان کا ترقی کا دور ہوتا ہے یہ ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو انسان برداشت کر سکتا ہے تکالیف برداشت کر سکتا ہے رب قلو بہم مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو ایک قام جب وہ کڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے فقالو کہنے لگے اور اب نا رب اس سماوات آسمانوں کا رب ہے زمینوں آسمانوں کا رب وہی ہمارا رب لنت اوم ان دونوں ہی ہرغز نہیں پکاریں گے اس کی سیوا معبود اس اللہ کے بغیر کسی اور کو ہم معبود ہرگز نہیں مانتے اچھا اگر مان لے تو اگر پکار لے تو کیا ہوگا فرمایا لقت کل نئے زمشت اتوا یقیناً اس وقت ہم نے کہی ہوگی ظلم کے جاتے کے بعد بہت بڑے زیادتی کے بعد ہوگی اب دیکھو نا اللہ کی ہدایت اللہ کی نعمت کہ اگر اللہ کے ماں سوا کسی کو ہم نے پکارا تو اس سے بڑھ کر زیادتی کے بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہوگی عقل سے بہت دور بات ہے یہ کہ پیدا اس نے کیا جوانی تک اس نے لایا کھلایا پلایا اس نے کھلاتا پلاتا وہ سارے بندوبست کرنے والا وہ زمین اس کی اسمان اس کا پھر آواز کسی ہم اور کو دے یہ تو بڑے بے عقلی کی بات ہوگی اس ہم کہتے ہیں ہر مشرق بے عقل ہے, ہے, ہے سلطان یہ ہوتا ہے نا مواہد کا مسئلہ مواہد کے اس بات سے لوگوں کو بڑا ڈر ہوتا ہے مواہد جب کسی کو کہتے نا تو ہیرو سنت والا دلیل بس وہ چاہ اس کی پگڑی ایک تان کے کپڑے کے کیوں نہ ہو مولوی صاحب کے سر پر اتنی پگڑی ہو کہ ایک تان اس نے لپیٹا ہو لیکن جب طالب العلم یہ کہہ دیتے نا دلیل لاؤ دلیل لاؤ کے ساتھ اس کی بجلی چلی جاتی ہے یہ بڑا ذرا ہے یہاں پر بھی ان کا کیا کہنا ہے لو لایا تو نہ سلطان کیوں یہ قوم کے لوگ اب یہ بادشاہ کے سامنے ہے نا بادشاہ کے سامنے کتنی ضرورت کی بات کیوں نہیں ہمارے قوم کے لوگ نہیں لاتے ہیں اپنے شدے پر دلیل اور جب دلیل نہیں لاتے فمن ازلم فسکون ہے زیادہ ظالم صحیح طرح اللہ کا دبا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں مانا جن کے پاس دلیل نہیں ہوتے اور اپنے دین کا نسبت اللہ کے طرف کرتا ہے یہ بڑا ظالم ہے ہر مشرق ظالم ہے نا دلیل جس کے پاس نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا دین اللہ کے طرف ہے تو یہ بڑا ظالم ہے کلام کرتا ہے اللہ نے ان سے کہا کہ جب تم ان سے دور ہو جاؤ اور ان سے جن کے وہ عبادت کرتے ہیں تو بنا لو تم اس کی طرف یا لَكُمْ القم پہلا دے گا تمہاری رب تمہارا مہیا آسانی کر دے گا تمہیں توحید پر زندگی گزارنے کے لیے توفیق دے گا تمہارے پر آنے والے مشکلات کا دافع بن جائے گا وہ تم سے ہر لحاظ سے دفاع کرے گا تم استحکامت اختیار کرو وہ ترس شمسان دیتے ہیں آپ سورج کو ازا تلازاور ہو جب وہ تدو ترو ہوتا ہے تو جک جاتا ہے انکہ ان کے غار سے ہٹ جاتا ہے ذات لینے غار کے دائیں طرف غربت جب غروب ہوتا ہے تقرم تو وہ کتراتا ہے ذات الشمال شمال کے جانب وہ اور وہ اس میں سے کھلے میدان میں ہے غار کے اندر ایسا میدان سا بنا ہوا ہے اس میں لیٹے ہوئے ہیں تو مانا سورج کی شوائے صبح بھی ان کو لگتی ہیں شام کو بھی لگتی ہیں لیکن ایسے انداز میں کہ جتنے سورج کے ان کے جسموں کو ضرورت ہے جو اتنے گرمی نہ جو جو ان کے لیے تکلیف بے ہو اور بالکل سورج نہ لگے جو ان کی صحت کے لیے خوراک کے طور پر ضرورت ہے وہ بھی ضائع ہو تو اللہ تعالی ہے یہاں ایک بطور مثال ایک بات بھی ہے بطور کہ فکر کہ دیکھو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا یہ ہم نے تمہارے لئے غلام ہے. جب تم میرے غلامی میں, گے تو ان کو میں جیسے کہ وقت تم نے چلنا ہے تو اس انداز میں کہ تیرے شعائیں پر لگ جائیں اس طرف سے شام کو جب تم غروب ہوں گے تو غروب وقت بھی تم نے اس انداز میں اترنا ہے کہ تیرے شعائیں تو ان کو لگے لیکن ڈپ نہ ہو تو گویا اللہ اپنے بندوں کے لیے پورا زمین آسمان کی نظام میں تبدیلی لاتا ہے کیونکہ تو بنایا اللہ نے بندوں کے لیے ہے یہ ان تابع ہے ان کے ہیں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے ان کو دیکھو ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی نشانی ہیں لوگوں کے لیے یہ ویسے کسے نہیں ہیں یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ تو میں وہیں رب ہوں میں اپنے نظام تمہارے لیے اسی طرح آگے پیچھے کرتا ہوں تم کو بچاتا ہوں تم کو ترقی دیتا ہوں سارے اختیار ہے فرمایا سے وہی ہدایت اور جس اللہ کو نہیں پائیں گے اب ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی رہنمائی کرنے والا اب دیکھیں نا اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کتنا درس ہے اللہ کے توحید کے عظیم درس اللہ کے ذات پر توکل کا عظیم درس ہے اللہ تعالیٰ کے پناہ پر یقین کرنا کہ وہ پناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کمالی قدرت اس میں ہے لیکن اللہ فرمات جن کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں وہ بےچارے سابقاب کے ناموں سے بھی گمراہ ہو گئے انہوں نے سابقاب کے نام لکھے ہیں اور ان کے نام پر لوگوں کو وسیلے دیتے ہیں کتابیں لکھی ہے سابقاب کے نام اسرائیلی روایت سے نکالے ہیں اور اس کے کتے کا نام بھی لکھا ہے خود کبیر اور اس کا نام لکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں ہمارے مرض کی شفا ہو اور پھر لوگوں کو پہنا تھے اب انہوں نے شرک کے جڑے کاٹی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ ظالم ان کے نام سے شرک کراتے اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم ہدایت دیتے ہیں ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے جن کو ہم گمراہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ تو ہدایت والوں کے نام سے بھی گمرہ پہلاتے ہیں یہ غزب کے بات اللہ کی طرف سے غار میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جس کیفیت میں ہم نے ان کو سلایا تو آپ یہ گمان کرتے کہ یہ جاگ رہے کیوں جلدی جلدی کروٹوں کو پلٹنا تھوڑے دیر کے ہوتے ہیں انسان جاگتے ہیں نا دوسرے انسان اس کا تحفظ میں ہوتا ہے جاگتے کروٹ بدل دیا کروٹ بدل دیا تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جاگ رہے ویسے کروٹیں بدلتے اور اللہ فرماتے دیکھنے والا تو یہ گمان کرتا حالانکہ وہ ہمر خود وہ سوئے لیکن میں نے یہ کیفیت میں ان کو ڈالا تھا تاکہ ان کے کروٹوں میں کیڑے نہ پڑے کو تکلیف نہ ہو میں نے یہ سارا نظام ان کے لیے بنایا تھا اپنے اپنے دونوں پنجے پہلائے ہوئے ہیں کتے کے کیفے تو عام طور پر یہی ہے نا وہ جب بیٹھتا ہے بار کی طرف منہ کیا ہوا ہے دونوں پنجوں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے آنے والا غار کی میں آئے گا تو ڈر کے مارے بھاگے گا اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا یہ اللہ نے ایک نظام ان کے لئے بنایا اگر آپ جان کے ہوتے ان پر فرارا آپ پیپ پیر کر ان سے بھاگتے ہوئے فرار کر لیتے بھاگ جاتے اور آپ بر جاتے اپنے اس سینے میں دہشت کو مانا آپ کے دل میں ان سے خوف تاریخ ہوتا ایسے کیفیت تھی ان کے غار کا کت سامنے موجود ہے انکھے کے طرف نکالے ہوئے اور اندر سے ایک دہشت کی کیفیت فرمائے ولم بھر جائے آپ ان سے خوف میں مانا آپ کا سینہ ان سے خوف میں بھر جاتا یہ آپ کا کیفیت ہو جاتا اگر آپ ان کو دیکھنے لگتے وہ کدا لس نام اٹھایا میں ان کو لیتا سالو تاکہ ایک دوسرے سے سوال کرے میں ان میں سے کہنے والے نے کم لبیس تم کتنا عرصہ تم تیرے ہو باز ہم تیرے ایک دنیا دن کا کچھ حصہ اب آپس میں بولتے ہیں دن ہو گیا دن کا کچھ حصہ ہو گیا کالو کہنے لگے رب حکم تمہارا رب آرم خوب جانتا ہے بیمار لبیز جتنا تم تیرے ہو یہاں چلو اس بات کو چھوڑو یہ تو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے چلو کہنے کا انتظام کرو کتنے ٹھہرے کتنے نہیں ٹہرے اس میں وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ہوتے نا سمجھدار لوگ وہ ایسے باتوں کے پیچھے نہیں لگتے جس سے کوئی فائدہ نہیں نکلتا اب اس میں ہم بیٹھ کے مناظرہ کریں کہ کتنے دن ٹھہرے یہاں پر اس کا مقصد نہیں ہے جو کام کی بات ہے وہ کرو فب آنسو احدا اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنے اس چاندی کے ساتھ ہاتھ ہی جو یہ ہے کہتے ہیں نا چاندی کا رقم ورخا بستے کے ورخا مدینہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے ایوہا تو آمن کس کا کانا زیادہ پاکیزہ ہے پاپ تو آن اللہ کے صالح بندے وہ کانے میں اہتمام کا بڑا کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ میں حرام کانا نہ جائے اس لیے کہ عبادتیں ضائع ہو جائے گی تو پھر ایسے کھانے کا کیا فائدہ کانا تو ہے اس لیے کہ بندے کے اندر ایک پیٹرول قوت پیدا ہو جائے اس سے اللہ کی عبادت کرے اب عبادت تو اس سے کرے اور وہ آیا ہو تو ایسے کھانے کا کیا فائدہ ہے فل یاتے کو مفض چاہیے کہ لے آئیں تمہارے پاس پھر میں ہو اس میں سے کانا ون یا اور نرمی کے چال اختیار کریں چاہیے کہ نرمی سے چلے نرمی سے مانا یہ کہ اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہ کرے شیرا نبی اور نہ آگاہ کر دے تم اپنے اوپر اپنے معاملے کو کو کسی کو بھی نرمی سے بات کرے نرمی سے چلے آگاہ نہ کر دے تم اپنے معاملے کو کسی پر کسی کو بھی اپنے معاملے پر آگاہ نہ کر دے کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ نقصان کیا ہوگا اگر وہ خبردار ہو گئے آگاہ ہو گئے متعلق ہو گئے علیکم تمہارے ہو پریل تمو کم تو تمہیں سنسار کر دیں گے دیکھو نا ہم کہتے ہیں پیرو تمہارے پاس ایسے ہمت ہے کہ دین کی وجہ سے تمہیں پھر سنسار کرے کوئی ہاں تم اگر سنسار ہوتے ہو تو صرف ایک کام میں یہ کالم کر کے پکڑے جاتے ہیں نا اخبار میں آتے پیر صاحب نقلی نکلا ارے پہلے سے نقلی تھا تم کو پتا نہیں تھا پہلے سے نقلی تھا اس کے داؤ جاتے رہے ایک دعو غلط لگ گیا کیسے کیسے داؤں ہیں؟ بڑے خنزیر قسم کے لوگ ہیں. ان کی کہانیاں اگر آپ پڑھیں گے اور لوگوں کے مال کو کی بڑے بڑے طریقے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان جو غار میں بنا لیے ہوئے تھے تم اگر ان کو دلیل لیتے ہو تو ذرا غور کرو وہ کہتے ہیں دین کی وجہ سے لوگ ہمیں سنسار کر دیں گے تو بھیر ہمارے پاس دوسرا خطرہ کیا ہے جو دو مل جاتے ہیں یا لٹا دیں گے تم کو اپنے باپ دادا کے دین میں باپ دادا کی دین کو ہم نہیں مانتے کہہ اس وقت تم کبھی بھی فلا نہیں پاؤ گے یہ کہ اگر توحید سے ہٹ گئے باپ دادا کے دین پر جو پرانا رسم رواج ہے اس پر چلے گئے پھر تو نجات نامے کوئی چیز تمہارا مقدر نہیں بنے گا لہذا اس کے بچاؤ کے لیے یہ کوشش انہوں نے کی ہے اللہ فرماتے علیہم. طرح ہم نے مطلع قیامت میں شک نہیں ہے اس شک کو اللہ نے ظاہر کیا اس شک کو ظاہر کیا اس واقعہ سے اس وقت جو لوگ قیامت کے منکر تھے انہوں نے ان کے واقعہ کو دیکھ کر یقین کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے بوڑھوں کے تاریخ میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ اتنے عرصے پہلے یہاں پر سات افراد یا چھ افراد غیب ہو گئے تھے اب وہ زندہ نکل آئے تو اللہ اس پر قادر ہے اس یہ تنا جب وہ جگڑ رہے تھے بینم آپس میں امرہم اپنے معاملات پر اپنے معاملے میں مانا یہ کہ اب جب یہ غار میں چلے گئے مر گئے فوت ہو گئے تو لوگوں نے اختلاف کیا نسوارا نے اختلاف کیا کسی نے کہا اس پر مسجد بنا تھی کسی نے کہا اس پر کوئی علامت بنا تھے فقار وس کہنے لگے اگنوں والی بنیانا بنا ان کے اوپر عمارت ہے نا مردوں پر لوگ عمارتیں بناتے بڑے بڑے جھنڈے اور منارے اور فلا فلا رب آ لم رب جانتا ہے خوب ان کو خال اللہ غلبو کہا لوگوں نے جو غالب آئے تھے علام اپنے معاملے میں اپنے معاملے پر جو غالب آئے تھے للت تخذ اللہ علیہ ضرور ہم بنائیں گے ان کے اوپر مسجد جو غالب آ انہوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ مزارات پر مسجد بنانا جائز ہے ہم کہتے ہیں کیا استدلال ہے تمہارا غلط ہے اس لیے یہ طریقہ ہے دسہرہ کا یہ ہماری شریت میں نہیں ہے نسارا کے دور کا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تم اللہ کے نبی نے تم پر لعلت کی ہے بناو بخاری مسلم کی ارواتے کہاں جائے گی تم پر اللہ کی لالت ہوگی پٹکار ہوگی فرمایا ان ہے تم اللہ انہا کو ممتا اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار میرے محمد کے لوگوں میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں یہ کام نہیں کرنا پھر شریعت کے علماء علماء محققین ان کا فتویٰ کیا ہے کہ جہاں قبر میں مسجد ہے یعنی مسجد میں قبر ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی اس کا حکم قبرستان کا ہے اور سات مقامات نو مقامات وہ ہے جس میں نماز جائز نہیں ہے اس میں سے ایک مغبرہ ہے تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی پھر کیا کریں گے پھر کہتے اس کے لیے دو باتیں ہیں اگر مسجد پہلے سے بنا ہوا ہے اور مردے کو بعد میں دبنایا ہے تو اس مردے کی ہڈیوں کو نکالو اور کسی مسلمانوں کے قبرستان میں لے جاؤ اگر مسلمان ہے مسجد کو صاف کرو اگر ایسا نہیں ہے پہلے سے وہ مزار بنا ہوا تھا اس مزار کے تعظیم کے لیے مسجد بنایا گیا ہے تو اس مسجد کو مسجد کو پھر ہٹاؤ یہاں سے اس لیے کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی یہ اللہ کے تعظیم کے لیے نہیں بنایا گیا ہے وہ ان لہ کے لیے نہیں بنا یہ کی تعزیم کے لیے بنایا گیا اس مسجد کو یہاں سے ختم کرو یہ علماء محققین کا ہے اس پرات تھے وہ چھٹا ساتھ ان کا جانور کتا کلب ہوں رجمن یہ کیا ہے ان کا فرمایا رجمم بلغیب یہ تو اپنے رائے زنی کرتے ہیں رجمم بلغیب رائے اپنے خیال سے باتیں کرنا اپنے اندازوں سے بولنا اٹکل سے بولنا وہ یا اور کہتے ہیں سوا سات افراد تھے کلب ہوم اور آٹھ کے ساتھ ان کا کتا تھا فرما سرسری بات کرو باقی اس بارے میں ان سے جگڑنے کی کیا ضرورت ہے اتنے تھے اتنے تھے نہ پوچھنا آپ ان سے ان کے بارے میں کچھ بھی کیونکہ یہ قصہ ان کے ہاں پہلے سے چلا آ رہا ہے تو یہ اس میں اسرائیلی باتوں کو جمع کر دیا ہے تو نبی کو حکم تھا لا ان لاتے سچائی اور برائی دونوں سے خاموش ہو جاؤ تو فرمایا کیا کرنا ہے آپ ان سے نہ پوچھو اور ان سے جو اس بارے میں بات ہے وہ ظاہری بات بتاؤ اور یہ جو آخری بات ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے لیے فرمایا ہم قلبوں یہ آخری اندازہ صحیح ہے لیکن ہے کہتے ہیں قلیل علم ہے یقینی تو نہیں ہے نا قلیل ہے فرمایا مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کام کل کروں گا یہ سوال یہاں آیا تھا نا نبی علیہ سلامت سے سوال ہوا تھا تم نبی ہو تو اتنے میں اللہ نے وہی روک دی وہی روک گئی کتنے دنوں گئے کافی دنوں گئے مشرقی نے اعتراضات شروع کیا یہ کہتے میں نبی ہوں دیکھو یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا سوال کا جواب نہیں دیا تو کیا ہوا ابھی بھی لوگ بعض سوالات ایسے کرتے ہیں نا جو سوال ہی نہیں ہوتے اجن کی باتیں ہوتی ہے وہ جس کا تعلق نہ اسمان سے, ہوتے ہیں نا زمین سے نہ درمیان سے کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا یہ بھی سوال ہے نا میرے سے ایک سوالات ہوئے تھے سندھ میں اجتماع کے بعد آخر کی نشست مجھے دیا تھا سوالات طلبا بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہے میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا معلوم تو میں نے کہا پھر مجھے فترے کا کیا معلوم ہوگا جب ایسا ہوگا ہی نہیں یہ یقینی نہیں ہے تو میں اس پر فتوا کیسے دا اگر آپ کہتے ہیں ہاں کہ ایسا ہی ہوگا تو پھر تو آپ کے پاس مستقبل کا علم ہے تو مجھ سے پوچھتے کیوں بات ختم اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یقینی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو گمان پر فتوا دینا پھر یہ شریعت میں نہیں ہے ایسا ہو کے لے آؤ پھر فتویٰ لے لو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پر فتوا شریعت میں نہیں ہے سابق کرام بھی یہ موقف تھا اگر کوئی کہتا تھا کہ ایسا ہو تو وہ کہتے تھے یہ کہ ایسا آپ نے بس رکھو جب ہو جائے پھر آ یہ معلق فتوی صحابہ لیا کرتے تھے یہ غلط بات ہے تو نبی علیہ السلط کو اللہ تعالی نے جب مشرقین نے کافی ان کو پریشان کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیونکہ وہ انشاءاللہ بھول گئے تھے اس میں اللہ تعالی نے ساتھ وہی بیجنے میں تاخیر کی اور جب جبریندن کے بارے میں, کہ کام میں کل کروں گا ہاں اگر کہنا ہی ہے تو ساتھ میں کہ رب, رب, رب سیدا جب آپ, جائیں. اگر میں بھی آپ کو یاد آ جائے تو اس سے رش ادا ہدایت اور بلائی کے مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اسما باب کے واقعات کئی چیزیں بتائی اللہ اس پر قاطر ہے کہ اس سے بھی زیادہ مجھے ہدایت کی باتیں بتائے اس سے زیادہ علوم اللہ کے پاس ہے وہ اللہ اس سے اعلیٰ ہمیں بتا سکتا ہے غیب کی باتیں اس کے پاس سلا سمیتن سنینا رہے وہ غار میں سلا سمیتن سنینا سو سال وزدات اور نو سال زیادہ جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ قمری اور شمسی حساب میں یہ فرق ہے سو سال شمسی جو ہے وہ کمری ہوتے ایک سو تین سال تین سال بڑھ جاتے ہیں تو تین سو سال میں کتنا بڑھیں گے نو سال بڑھیں گے تو دونوں حساب اس حیات میں اللہ نے بتایا کہ کمری کے حساب سے وہ تین سو سال تھے شمسی کے حساب سے تین سو تھے اور کمری کے حساب سے تین سو نو کل آپ فرما دیجئے اللہ عالم بالس اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے وقت گزارا جو ٹھہرے وہ لہو اے بسر اس اللہ لیے غیب کے لیے نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے ماں سے اللہ کے ماں سے ان کے لیے کوئی دوست نہ ہے نہ ہوگا کفی حکم ہی احدام نہیں ہے کوئی شریک اللہ تعالیٰ کے حکم میں اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے ہاں لوگوں نے بنا لی ہے لوگوں نے کتنے شریک بنا لی ہے ہر جگہ شریک حاکمیت میں تو شریک اتنے ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہے ہر جگہ کرٹ بنا ہوا ہے اس میں حاکمیت کے فیصلے ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کو بارا تاق رکھ کر اور فیصلے نیچے اپنے میں ہو رہے ہیں ہاکیمیت حاکمیت کے مسئلے میں مسلمان پوری دنیا میں ذلت کے رستے پر رواں دوا ہے کیونکہ اللہ کے حاکمیت کو لوگوں نے چھوڑ دیا بندوں کے حاکمیت پر فیصلے ہو رہے جمہوریت پر فیصلے ہو رہے پڑھیں گے بھائی بریٹس کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا تھا اسے کو نکال کے بطور دلیل پیش کریں گے بھائی یہ کیا ہے ایسے وہ کتابیں اور وہ باتیں آپ ججوں کے پاس جاؤ گے اس کے بڑے بڑے لائبریریوں میں جاؤ گے وہ باتیں انہوں نے ایسے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں یہ محدس جو ہوتا ہے, ہے، اپنی لائبریری میں کرنا، سیدھے جا کر میزان العتدال نکالتے لائبریری میں مسئلہ تھا یہ اٹھاون کا تھا بیلائیں بی ٹو فلاں ہیں وہ آپ کو نکال کے دکھائیں گے اس کے اوپر بیچاروں نے اپنی ساری زندگیاں کپائی اور اس کو شریعت کیا کہتے شرک اور کو اس پر آج مسلمانوں کا حال ہے بولا یوش روا اللہ مرمت اس کی حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے فیصلہ اس کا اکیلے چلے گا